رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے دَيْنَا أَنَا نائمٌ رَعَيْتُنِ فِي <الْجَنَّة> اس درام کے میں آرام کر رہا تھا مجھے جنت دکھائی گئی بتن چوب جان یہ قوسم میں نے دیکھا کہ جنت کے ایک کونے میں جو محل ہے وہاں ایک جنتی عورت وضو کر رہی فقل تو ملن ہے عدل میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ محل کس کا ہے خالعمر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فید کر تو غل و عمر فول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر کی دینی غیرت کو یاد کیا اور میں فوراً واپس آگیا گیا سب کیا عمر تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کے رونے لگتے وقال ابھی ابھی انت یا رسول اللہ کا اباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں بھلا میں آپ پہ بھی غیرت اس طرح اختیار کروں گا آپ سے بڑھ کے بھی کچھ دنیا میں اللہ تعالی نے ہستی پیدا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجہ کے قیامت کے دن جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کچھ جنتی اتنے بلند مقام والے ہوں گے کہ لوگ دیکھیں گے ان کی طرف کہ میں تروں الکو کب درری کہ اوحو جس طرح ایک بلند ستارہ آج آسمانی دنیا پہ ہوتا ہے تو اس کی طرف کس طرح انشیں انسان اٹھا کے دیکھتا ہے اس طرح کچھ لوگ ہوں گے جن کا جنت میں اتنا بڑا مقام اور اتنا بلند مقام ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو اتنا بڑا مقام ملا ہے وہ ان اگر زخری و ام و ا ان لوگوں میں سے ابو بکر و عمر بھی ہیں جن کا جنت میں اتنا بلند مقام ہوگا عام جنتیوں کے مقابلے میں جتنا زمین پہ بیٹھا انسان ستاروں کا دیدار کرتا ہے اور ستارے کتنے اس زمین سے بلند ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے سچ کہا اقتد و بلدئی ابھی رقین میرے بعد تمہیں اگر اطاعت کرنی ہے تو ابو بکر و عمر کی کرنی ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے ما علی الارض رجل احب نہب العما اس زمین کے ٹکڑے پر عمر سے بڑھ کے مجھے کوئی بھی پیارا انسان نہیں لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا لوگ کہنے لگے یہ تم کے انت ولی علیہ تنا دقول خود تو جا رہے ہیں آپ اور عمر کو ہمارے اوپر خلیفہ بنا کے جائے آپ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو کیا کہیں گے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں اللہ کے سامنے یہ جواب دوں گا وہ اللہ تو اے میرے رب میں نے جس قوم کو چھوڑ کے تیرے پاس آیا ہوں اس قوم کا ذمے دار اس کو بنایا ہے جس جیسا پوری قوم میں نیک تھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے صحابی علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ عمر جیسا کوئی ہے تو میں اس کی بات کو تسلیم نہیں کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے ہستی کی اتنی عظمت بیان کی ہے عبداللہ, بن عمر عبداللہ بن عباس اللہ تعالی عنہ فرماتے لما عمر جم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری سونپی لقد كاد بعض الناس ان هذا الامر جب تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے کہا لوگ تو آپ کی سختی کو برداشت نہیں کر سکیں گے لوگ تو بہت باتیں کریں گے کال وم دیا کہیں گے لوگ کال جامن ال کے فقری لوگوں کا ذہن ہے کہ آپ بہت سخت ہیں آپ بہت شدید ہیں کال الحمد للہ میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں میں دین کے معاملے میں تو سخت ہوں باقی اللہ نے میرے دل میں پوری قوم کے لیے رحم رکھا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دینی معاملات میں مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں میرا روم رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی یہ سحابی اتنے عظیم صحابی تھے اگر لباس پہنا ہے تو ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک اٹھارہ پیوندگی ہو گئی ایک یہ بھی وقت دیکھا اور ایک یہ بھی وقت آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ایس جدید وائش حمیدن و مت شہیدن اے عمر میری تجھے نصیحت ہے جب بھی پہنو نیا لباس پہنو زندہ رہو تو ایسی زندگی گزارو جس کی لوگ تعریف کریں اور جب تمہیں موت آئے تو اس بات کی خواہش کیا کرو کہ تجھے شہادت کی موت آئے اللہ تعالی نے یہ تینوں ہی نعمتیں اپنے پیارے بندے کو آفا کر دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ آؤ جس نے گورنر بننا ہے میں تمہیں گورنری کا طریقہ سکھاتا ہوں اس کے لیے شرط پیش کرتے ہیں کیا نہیں ہے کیا جگہ شروع کا علیہ اللہ یا عقوب شرط یہ ہے کہ آپ عام گھوڑا استعمال نہیں کریں گے اجتادی وہ بہادر گھوڑا جو عام بندنے کے قابو میں نہیں آتا تمہیں وہ استعمال کرنا لیکن آج سے بعد تم اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کسی کو دربان نہیں بناؤ تم باریک لباس نہیں استعمال کرو گے تم کھانا بناتے وقت آٹے کو اتنی اچھی طرح صاف کر کے نہیں کھانا تمہارے اندر اس نعمتوں کی خواہشوں کی وجہ سے عمل میں کمی نہ آ جائے اور تم نے گھوڑے کو کھڑا کر کے نہیں گھوڑے کو دوڑا کے اسے چھلانگ لگا کے بیٹھنا ہے آگے جس نے گورنر بننا ہے یہ پانچ شرطیں مان لیں میں اس کو گورنر بنا دیتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے لو ان علم عمر وضع في و دیا ولم ووضع علم الارض بے علم عمر ہے اگر جتنے زندہ لوگ ہیں سب لوگوں کا علم ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اکیلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پھر بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ساری دنیا سے بھاری ثابت ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے صحابی اللہ تعالی سے اتنے ڈرنے والے تھے کیا نقی وجہ عمر بن اب الخا خپوانی من البوکا قرآن پڑھتے اتنا روتے کہ ان کے چہرے مبارک پہ دو کالی لائنیں بن چکی تھی آنسو کی رم کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھے پہ پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے فقیر لم کی لہ لکھ لوگوں نے کہا مسلمانوں کا خلیفہ اور پانی کا مشکیزہ اٹھا کے خود لا رہا ہے تو کہنے لگے انس ہی آج دتنی فاور میرے نفس میں یہ خیال آیا کہ میں بہت بڑا ہوں تو میں نے اس کو درست کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مشکیزہ بھر کے پانی اپنے کندھے پہ رکھا اور لوگوں کو پلانے کے لیے آ رہا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کی طریقی میں نکلا کرتے قوم کی خبر لینے کے لیے رضی اللہ, تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایسا انسان دیکھا ہی نہیں کہ جو اللہ کے دین کی بات کرنے میں کسی سے ڈرتا ہی نہیں تھا رات کی تاریخی میں مسلمانوں کا خلیفہ نکلتا ہے صحابی کو ساتھ لیا کیا دیکھتے ہیں ایک دیہاتی شخص پریشانی کے عالم میں کھڑا ہے. پوچھا کیا چاہیے کہا جناب مسلمانوں کی خلیفہ سے ملنے آیا ہوں اور بیوی اس وقت اس کیفیت میں ہے کہ اللہ تعالی مجھے اولاد کی نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں اور وہ خیمے میں تو اچھا رک جاؤ اپنے گھر واپس گئے اور جا کے ام کلسوم رضی اللہ انہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام و جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی ان کو اٹھایا رات کی تاریخی خلیفہ وقت کی بیوی اور خلیفہ وقت, کی اور خلیفہ وقت کیا کہتے ہیں یا یام کلسوم الخر قد ساقه اللہ بکلئی اے ام کلسوم اٹھو ایک نیکی اللہ تعالی کھینچ کے تمہاری طرف لائے امو کلسوم وقت کے خلیفہ کی بیوی وسو پیش نہیں کرتی بیدار ہوتی اور فوراً ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے وقت کا خلیفہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے اس ایک دیہاتی کی مدد کے لیے روانہ ہوتا ہے جب خیمے کے پاس پہنچے بادشاہ اور وقت کے خلیفہ کی بیوی ڈاکٹر ون کے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور وقت کا خلیفہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں چنتا نظر آتا ہے ادھر کھانا پک رہا ہے دیہاتی کے ساتھ مل کے وقت خلیفہ کھانا پکا رہا ہے ادھر سے آواز آئی اب شروع بھی خوش ہو جائیے اللہ تعالی نے بیٹا دیا ہے عمر ربی اللہ تعالی انہوں نے اللہ کا شکر کیا کھانا پکا کے ان کے حوالے کیے اور خود گھر واپس اور یہ شخص دعائیں کر رہا ہے اے اللہ اس قوم کا خلیفہ کیسا ہوگا جس کی رعایت اتنی نیک ہے مجھے جانتا نہیں تھا یہ شخص مجھے پہچانتا نہیں تھا لیکن کس طرح اتنی اپنی بیوی کو بیدار کیا اور میری بیوی کے لیے ایز اے ڈاکٹر پیش کیا اور خود کھانا پکاتا رہا عمر رضی اللہ تعالی رات کی تاریخی میں نکلا کرتے کیا دیکھا ایک عورت اپنے بچوں کو سلا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے ابھی کھانا پک جائے گا اور بچے رو رہے اور کیا کہتی ہے وائی اللہ عمر برا ہو امر کا عمر رضی اللہ تعالیم رک گئے کہا کیا ہوا عمر کو کہا بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں میں تو بہانہ لگا رہی ہوں کہ یہ سو جائیں کاندھی یدری اما عمر کو کیا پتا کہ آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے وہ عورت کہنے لگی اللہ اللہ یلی عمان وہ یلواننا خلافت سنبھالنا یہ کام تو اس نے کر لیا اس کو پتا نہیں کہ میری رعایا بھوکی ہے عمر رضی اللہ تعالی سعد رضی اللہ تعالی ساتھ رونے لگ گئے کارخ جاؤ بیت المان کی طرف پلٹ کے آئے اور بوری اپنے کندھے پہ رکھی ساتھ کہتے خلیم حسن وسلم آپ نہیں میں کہاں نہیں کل قیامت کو میرے حصے کا تم جواب نہ دے پاؤ گے اس کے گھر پہنچے اور بیٹھے ہیں ساتھ کھانا پکوا رہے ہیں سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خلی المسلمین آپ آب, اب واپس چلیں رات کافی ہوگی ہے کہا جس طرح عمر کی آنکھوں نے دیکھا کہ یہ رو رہے تھے بچے جب تک یہ کھانا کھا کے مسکرائے گی عمر واپس نہیں جائے گا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں شریک کہا کرتے تھے لئی سدیم علی علی نمر اقدن <خیر> لوگوں یہ اللہ نے شان دی ہے ابو بکر و عمر کو جو ان دونوں پہ کسی کو مقدم کرتا ہے اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے اور ابو اسامہ کہا کرتے تھے تَدْرُونَ مَنْ ابو بکری نمر لوگو جانتے ہو ابو بکر و عمر کون ہے ہم ادول اسلم میں اب الاسلامی و ام یہ دونوں اسلام کے اندر اتنی حیثیت رکھتے ہیں جتنی کسی گھر میں ماں اور باپ کی حیثیت ہوتی ہے یہی وجہ ہے جعفر ابن محمد الصادق کہا کرتے تھے این دری ان ذکر اب ذکر و عمر اللہ جو لوگ ابو بکر و عمر کو اس انداز سے بیان نہیں کرتے خیر و برکت ان کی بیان نہیں کرتے میں ان سے ویسے ہی بھری ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے اس پیارے صحابی نے پانچ سو سینتیس صدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیے ہیں